الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ نماز کے چھے شرائط کا بیان چل رہا ہے پہلی شرط طہارت دوسری شرط ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا سترے عورت کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ یہ عبومی حکم ہے یعنی نماز میں ہو یا نہ ہو سترے عورت بہرحال حال ضروری ہے سترے عورت ہر حال میں واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نہیں تنہا ہو یا کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر بل بال ما فرض ہے یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ چتر کا کام دے اور ننگے نماز پڑھ لی بالجما یعنی ساری امت کا اجماع ہے کہ نماز نہیں ہوگی مگر عورت کے لیے خلوت میں یعنی تنہائی میں اور کوئی نہ ہو جبکہ نماز میں نہ ہو عورت جبکہ خلوت میں ہو تنہائی میں ہو اور کوئی نہ ہو نماز میں بھی نہ ہو تو سارا بدن چھپانا اس کے لیے فرض نہیں ہے بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک تنہائی کی حالت ہے اور محرم کے سامنے جو عورت کے محرم رشتے دار ہے باپ بیٹا بھائی ماموں چچا یہ سارے اس کے محرم رشتے دار کے لئے دادا پر دادا نانا تو ان کے سامنے پیٹ پی، اور پیٹ کا چھپانا بھی واجب ہے اور غیر محرم اگر ہو کوئی تو غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگر تنہا میری کوٹری میں ہو تمام بدن کا چھپانا یہ ضروری ہے سوائے پانچ خلص کے جس کو نہ چھپانے, چھپانے کی اجازت ہے تو اس کو نہ چھپائیں جن کا بیان ابھی آگے آتا ہے کہ وہ پانچ اعضا کون کون سے ہیں مگر جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا یعنی چہرہ کھولنا بھی من آہ صاحب عنایا نے فرمایا کہ عورت چہرہ نہ کھولے اور اس کا چہرہ چھپانا بھی انہوں نے واجب شمار کیا ہے صاحب عنایا نے اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے فاتح اور اضوا شریف میں نقل بھی فرمایا تو یہ سترے عورت کا عمومی حکم بیان کیا گیا چترے عورت حرال میں واجب ہے نماز میں ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے ستر عورت کے لیے جو کپڑے استعمال کیے جائیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے باریک کپڑوں میں ستر عورت نہیں ہو سکتا اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہے ستر عورت کے لیے کافی نہیں جو آج کل عورتیں پہنتی ہیں وہ ستر عورت نہیں ہوتا اسے نماز ہی نہیں ہوتی پر دو فرض کے تاریخ ہوئی ایک تو نماز جو فرض ہے اس کو نہیں پڑھا جنمازی نہیں تو نماز کا تاریخ کے لایا نماز کی تاریخ کے لائی اور دوسرا ستر نہ کرنے کی وجہ سے ستر عورت بھی تو فرض ہے نا تو ایسا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہے ستر عورت کے لیے کافی نہیں اس نے نماز پڑھی تو نہ ہوئی یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے نماز دوپٹہ عورتیں نماز کے لیے اوڑھتی ہیں باریک ہوتا ہے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی بال بھی عورت کے چتر میں داخل ہے بعض لوگ باریک ساڑیاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے جس حصے کو جسم کے جس حصے کو چھپانا فرض ہے ایسا کپڑا پہننا کہ وہ حصہ چھپ ہی نہیں رہا ستر عورت حاصل ہی نہیں ہو رہا تو ایسا کپڑا نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے یہ تو باریک کپڑا تھا اب دبیس موٹا کپڑا ایسا موٹا کہ چس بالکل چس چپکا ہوا ہو بدن سے تو ایسا موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہیں چمکتا مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا معلوم ہے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے اس کی حیت جس اس سے یہ چپکا ہوا اس کی حیثت اس کی شکل و صورت معلوم ہو رہی ہے ایسے کپڑے سے نماز تو ہو جائے گی مگر اس, اس کی طرف دوسرے کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے ایسے کپڑے بھی آج کل عورتیں عمومت پہنتی ہیں چست بالکل جسم سے چپکا ہوگا چیک موٹا ہوتا ہے لیکن اس کی حیت معلوم ہو جاتی ہے اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے عورتوں کو بدر ہے اولا مماند بعض عورتیں جو بہت چست پاجا میں پہنتی ہے اس مسئلے سے سبق لیں نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کپڑا پہننا منع ہے اور دوسرے کو تو نگاہ کرنا بھی جائز نہیں سترے عورت مرد عورت کے لیے کہاں سے کہاں تک ہے کون کون سے اعضا ستر میں داخل ہیں اس کی تفسیر مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں سے نیچے تک عورت یعنی یہ ایسا حصہ ہے جس کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے ناف اس میں داخل نہیں ہے اور گھٹنے داخل ہیں ناف ستر عورت میں نہیں ہے گھٹنے ستر عورت مرد کے لیے بات ہو رہی ہے مرد کے لیے ناف جو ہے وہ ستر عورت میں داخل نہیں گٹھنے البتہ ستر میں داخل تو ایسا بھی نہ ہو کہ ناف سے اتنے نیچے کپڑا باندھ دیا کہ ناف کے نیچے والا حصہ بھی اس کو پیڑو کہتے ہیں وہ نظر آئے یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ صرف ناف اگر نظر آ رہی ہے اور گھٹنا چھپا ہوا ہے تو بھی اس نے ستر عورت گویا کہ پورا کر لیا فرق جتنا تھا وہ پورا کیا اس زمانے میں بتےرے ایسے ہیں یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کے تہ بند پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے پیڑو وہی ناپ کے نیچے والا حصہ ناپ اور شرم گاہ کے درمیانی حصے کو گویا کے کہ پیڑو کہتے ہیں. اور اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو خیر تو چھپ کیا ہے چلو ٹھیک ہے ورنہ اگر جلد کی رنگ چمک رہی ہے تو حرام ہے اور نماز میں چوتھائی مقدار اگر یہ حصہ کھلا رہا تو نماز ہی نہ ہوگی اور بعض بے باز ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے گھٹنا بھی ستر میں داخل ہے اور ران بھی ستر میں داخل ہے اور اگر اس کی عادت ہے ایسا شخص اگر اس طرح عادی یہ کام کرتا ہے تو فاسق ہے فاسق معلن ہے جن اعضا کا فطر فرض ہے ان میں کوئی عز چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی اور چوتھائی کھل گیا فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی اور اگر بقدر ایک رکر یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دیر لگی اتنی دیر تک اگر کھلا رہا تو نماز گئی یا اس نے بالقصد کھولا تو نماز فوراً چلی جائے گی اگرچہ وہ چھپا بھی لے لیکن چونکہ بالقصد قسط کھولا اسے نماز فوراً چلی جائے گی اسی طرح اگر نماز شروع کرتے وقت کی چوتھائی کھلی ہے اسی حالت پر اس نے اللہ اکبر تکبیر تہذیبہ باندھ لی تو نماز سرے سے نہیں ہوئے تین چار کی की رہی پہلی صورت کہ جس اس کا چھپانا نماز میں فرض ہے اس کی چوتھائی اگر کھلی ہوئی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے تو مرد کے لیے کیا ہے ناپ سے لے کر ٹھیک ہے نا تو یہ ہر حصہ الگ الگ ہے تو اب مثلاً ران ہے ٹھیک ہے ران یوں سمجھ لیجیے کہ نو انچ کی ہے ٹھیک تو نہیں بارہ انچ کی ہے تو چوتھائی کتنا ہوگا چار انچ نہیں تین ہوگا تو اگر تین کی مقدار میں ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس نے اسی حالت پہ نماز شروع کر دی تو اس کی نماز نہیں ہو اگر چوتھائی سے کم کھلی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی ایک صورت دوسری صورت یہ کہ ستر چھپا ہوا ہے جس چیز کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہے لیکن دوران نماز مثلاً ہوا چلی تو اسے ٹیبل باندھا ہوا اور ران سے کپڑا ہٹ گیا اور چوتھائی یعنی تین انچ اگر اس کی ران بارہ انچ کی ہے تو تین انچ کھل گیا اور اتنی دیر تک کھلا رہا کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو بھی نماز گئی تیسری صورت کہ نماز شروع کرتے ہی ستر چھپا ہوا ہے لیکن اس نے خود اپنے ستر کو اٹھا لیا یعنی وہاں سے کپڑا ہٹا دیا اور ران یا کوئی بھی ستر کا ایسا جس کا چھپانا پڑتا وہ کھل گیا تو اب بھی نماز گئی فوراً چلی جائے گی نماز اگر تک وہ چھپا بھی لے لیکن نماز چلی جائے گی چوتھی سورتر چھپا ہوا ہے نماز شروع کر دی اور ستر کھل گیا کسی ہوا کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں گزری تھی کہ اس نے چھپا لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی پھر سن لیجیے جن اعضا کا ستر فرض ہے ان میں کوئی عز چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی اور اگر چوتھائی عز کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی اور اگر بقدرے ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز گئی یا بالقصد کھولا اگر فوراً چھپا بھی لیا نماز جاتی رہی اسی طرح اگر نماز شروع کرتے وقت اس کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اس نے اللہ تقویری تیرما کہی تو نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے نہیں کھلا ہوا کہیں سے ایک انچ کھلا ہوا کہیں سے آدھا انچ کھلا ہوا ہے کہیں سے کچھ کھلا ہوا ہے تو اب کیا کریں گے سنیے. اگر چند آزا میں کچھ کچھ کھلا ہے کہ ہر ایک اس اس کی چوتھائی سے کم ہے اب ران اگر بارہ انچ کی ہے بالخرش تو وہاں سے ایک انچ کھلا ہوا ہے تو چوتھائی تو نہ ہوا تو کیا کریں گے اب مگر مجموعہ ان کا کھلے ہوئے آزا میں سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو اب ران سے ایک انچ کھلا ہوا ہے گٹھنے से भी कुछ खुला हुआ है। इस का हिस्सा बड़ा है रान इससे बड़ी है तो घुटना जो वो उसका चित्र कम है तो अब ये सब मिलाकर अगर देखेंगे वो उस घुटने की चौथाई के तक पहुंचता है नमाज اور اگر اس سب سے چھوٹے اس کی چوتھائی تک نہیں پہنچتا نماز ہو جائے گی اگر چند اعضا میں کچھ کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس, اس کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کا ان کھلے ہوئے اعضا میں سب سے جو چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے نماز نہ ہوئے مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ اور پنڈلی کا نماز سا کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے نماز جاتی رہی پنڈلی چونکہ بڑی ہے لیکن کان چھوٹا ہے تو کان کو لیا جائے گا تو کان کی چوتھائی کے برابر یہ پہنچ جاتا ہے تو اس لیے عورت کی نماز گئی عورت کے کان بھی جو ہے وہ ستر میں داخل ہے عورت جب چادر اوڑے گی نماز کے لیے تو کیا کان چھپائے گی بالکل چھپائے گی کان چتر میں داخل ہے اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو کہا چہرہ چھپائے سوال یہ ہوا ہے تو اگر غیر محرم سامنے ہیں تو ان کے سامنے چہرہ بھی چھپا لیں غیر ماہر تو چہرہ چھپانے کی حاجت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو گھر میں کون ہوگا باپ ہوگا بھائی ہوگا ہاں گھر میں اگر غیر محرم لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے کزن آ گئے دیگر لوگ کام کاج کے لیے آتے رہے سارے غیر محرم اجنبی ہے اگرچہ گھر کے لوگ کہلاتے ہیں لیکن ہے نہیں تو چہرہ بھی چھپا لے عورت نماز پڑھ گئی چادر کھل گئے نماز فاسد ہو جائے گی یہ پوچھ رہے تو وہ ستر کھلے گا جب فاسد نا چادر کھلنے سے نہیں ستر اگر کھل گیا تو اچھا روز سے اگر چادر ہٹ گئے تو بال نظر آ جائیں گے بال ستر میں داخل ہے نماز فاسد ہو جائے گی ہاں فوراً اگر تین تصبیح مقدار سے پہلے پہلے اگر وہ کور کر لیتی تو ہو جائے گی نماز کسی کے پاس اتنے عورت کے لیے کوئی کپڑا ہے ہی نہیں تو جو میئر سر اسی میں نماز پڑھ لے ہو جائے گی نماز بند کرنے کے لیے اگر عملے کثیر کیا ہے کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا تو عمل کثیر اگر کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی عملے قلیل کے ذریعے سارا کام کرنا رہا ہے عمل کثیر وہ کہ جو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے ایسا عمل کیا گا تو نماز ٹوٹ جائے گی عورت برقع میں نماز پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہی ہے عورت یا مز اور ستر کھل گیا تب بھی وہی حکم ہے اگر تین تسبیح کی مقدار کھلا رہا نماز فاسد ہو جائے گی نماز کے لیے ستر عورت فرض ہے خواہ کوئی ہو یا نہ ہو وہ بل فرض ہے ہاں کوئی ستر عورت کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے بالفرض فرض نہ کپڑا ہے نہ اور کوئی چیز ہے نہ پتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کہ ستر کر سکے اور دنگے ہو کر ہی نماز پڑھے گا دا ظاہر ہے اور اس کا طریقہ ہی بتا دیا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو روپو اور سوجود اشارے سے کرے تاکہ اس حالت میں بھی ستر کی پردہ پوشی رہے نماز کے لیے عورت کے جو آزا ہے نا چہرہ ایک تو منہ کی ٹکری اگر غیر محرم نہیں ہے کوئی مارے نہیں ہے سارے کے سارے اور ہتھیلی یہ ہتھیلی جو کہ پاؤں کے تلبے دو وہ ہو گیا دو ہی ہوگا اور ایک ہی کام ہے باقی سارا کا سارا عورت ہی عورت ہے جسم سے سے کا ایسا ہے سفر عورت کے جس کے اگر کوئی ہوا ہے کیا نماز ہو جائے گی نماز فرض ادا ہو جائے گا لیکن کراہت رہے گی نماز مقرر تحریمی ہوگی یہاں صرف بات ہو رہی ہے فرض کے لیے اتنا چھپانا فرض ہے اگر اس کے علاوہ اس کے پاس کو کپڑا ہی نہیں مکوڑے دیری میں بھی نہیں ہوتا اس کے پاس کپڑا اتنا تھا بیچارے پاس اور کیا کرتا تو ایسے شخص کے لیے جائے کہ سامنے نہ پڑے نماز چھپ کر پڑے نا آپ نے عورت کے لیے جو چترے عورت بتایا تو اس میں دونوں ہتیلیاں چہرے کی ٹکلی اور پیروں کے تلوے بتایا تو ہتیلیوں کی جو پشت ہے یا پیروں کی جو پشت ہے ہے. <تصفيق> جو ہے اتنا موٹا کپڑا پہنا جس کے پہننے سے نماز تو ہو جائے گی اگر رہے گی اگر کرات نہیں کراہ مکرو تنظی زیادہ میں زیادہ نماز تو ہو جائے گی اگر ٹائٹ یا چست کپڑا پہنا نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کپڑا پہننا منع ہے اور دوسروں کو اس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں نماز ہو جائے گی ناو سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے اس کے علاوہ دیگر کون سے وہ جن کا چھپانا اس کے لیے واجب ہے اس کا تعلق عرف سے عرف جتنا چھپانے کا ہے معمول اتنا چھپانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا نماز کے لیے اگر اتنا نہیں چھپاتا تو نماز اس کی مکرو تحریمی ہو جائے گی مثلا سینہ سینہ بند رکھنا یہ شوراخا کا کام ہے وہ سینہ بند رکھتے ہیں کسی کے پاس جائیں گے کسی دنیاوی وزیر کے پاس یا دنیاوی شریر کے پاس تو کیا کریں گے سینہ بند رکھ کے جائیں گے اور گلا بالکل ٹائٹ ہوگا کپڑے اچھے ہوں گے تو اگر وہ نماز میں اس حالت میں آتا ہے کہ نماز میں سینہ کھلا ہوا ہے اس کی نماز کیا ہو جائے گی مکرت تحریر میں ہو جائے گی کیونکہ اس کا چھپانا اس کے لیے اب کیا اگر دیکھے نماز کے باہر اگر یہ ایسا عمل کرتا ہے گناہ گار نہیں ہوگا لیکن نماز کے اندر چھپانا کیا ہے اور یہ لوفروں کا کام ہوتا ہے لوفر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس طرح سینہ کھول کر تان کر چلنا اور یہ کڑک پالی ہے چال اور انداز ہے یہ مسئلہ اسی طرح پنڈلی اوپر تک اٹھا لینا اٹھنا چھپا ہوا لیکن پنڈلی کھلی ہوئی ہے ہمارے یہاں اس طرح لباس کرنے کا معمول نہیں ہے تو اگرچہ کہ یہ عام حالت میں اگر چلے گا تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ ستر تو چھپا ہوا ہے لیکن نماز میں اس حالت میں اگر اسے نماز پڑھے دوسرے کپڑے بھی موجود ہیں جس سے وہ پنڈلی اپنی پوری چھپا سکتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی مکر و ترین ہو جائے گی کیونکہ عرف سے ہٹ کر اس نے سارا کام کیا سارا دار و مدار عرف پر ہے سینے کی مقدار یہ ہے کہ سینہ یہ ہڈی سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ سینا ہے پیٹ تک. ہڈی نظر آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آدھ بٹن کھلا ہوا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک بٹن کھلا ہوا رہنا یہ عرف ہے معمول ہے بدی یہ حالت احرام میں جو نیچے کا تیون بنا ہوا ہوتا ہے اس میں عموماً حاجی حضرات جو ہوتے ہیں وہ ناف سے نیچے جو ہے نا وہ تیون باندھتے ہیں مطلب اللہ اکبر کہتے ہیں تو جو اوپر کی جو چادر ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور پیڑو کا جو حصہ ہے وہ چوتھائی سے زیادہ نظر آتا ہے اس معاملے میں مطلب کیا احتیاط بڑھتی جائے گی نماز نہیں ہوگی نماز تو نہیں ہوتی احتیاط کرنی چاہیے مدنی بیان کیا چادر سے تو باہر رہیں گے اور اپنے چادر جو تھی وہ اس کے نیچے رہی باقاعدہ آپ نے کر کے بھی دکھایا تھا اوڑ کے چادر اوڑی ہوئی تو اس طرح کر کے بتایا تھا حاجیوں کا جو مدنی مذاکرہ تھا نا اس میں ایک باریک بات بھی ہے کہ وہ تب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت نماز شروع نہیں ہوتی جب اللہ اکبر کہہ چکے گا اس وقت نماز شروع ہوگی اگر اس نے ہاتھ اٹھایا اور اگر سنت کے مطابق کہا اللہ و اکبر تب تو, تو چھپائی ہوا ہے تو نماز اب شروع ہوگی ٹھیک ہے اور پہلے ہی کہتی اللہ اکبر تو نماز شروع کر چکا اب اگر کھلا ہوا ہے ہو گیا سنت یہی ہے کہ تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر کہنا شروع کرے لفظ اللہ کا تعالف شروع کرے اللہ یہاں سے شروع کر دے ہاتھ چھوڑتا رہے جب اکبر کی راہ پر پہنچے تو ہاتھ بندھ چکے ہوں یہ سنت ہے اس سنت پر عمل بہت کم لوگ کرتے نہیں ہاتھ بند جائیں اللہ اکبر پورا ہو اللہ اکبر علی سلو الحی میٹھے اس اسنائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے استقبال ہے کہ بلا نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ کیا ہے شرط ہے استقبال قبلہ عام ہے کہ بے عین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے یا اس جہد کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو کعبہ کی سمت خاص عن کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معذمہ کے مکانوں میں جب کہ چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں کسی کا گھر ہے اور اس کو کعبہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ بالکل اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کے لیے تو بہت آسان ہے تو عین کعبہ کو منہ کرنا کیا ہو جائے گا اس کے لیے فرض ہو جائے گا صرف جہت کافی نہیں رہے گی اور جسے تحقیق ناممکن ہو اور جس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ کعبہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا اگرچہ جی وہ خاص مکہ معزمہ میں ہی ہو مسجد الحرام شریف میں ہی ہو اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے جس چہت میں کعبہ ہے اسی طرح وہ منہ کر لے تو اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گا جیسے کہ کھانا کعبہ میں لوگ آج کل جو جاتے ہیں تو جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا گزشتہ سال یا اس سال جو گئے ہوں کہ اب تو اتنے قریب قریب میں مکانات اور بلڈنگیں بن چکی ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں کہ وہ اوپر جو بلڈنگ میں رہ رہا ہوتا ہے کو خانہ کعبہ اپنی بلڈنگ سے نظر آ رہا ہوتا اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور جو دور رہتے ہیں تو ان کو کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تو ان کے لیے کیا ضروری ہوگا کہ جس جہت میں کعبہ ہے اس طرف منہ کر لیں اسی طرح مسجد رام شہری میں آپ جائیں تو آپ کو لوگ چاروں طرف نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں کوئی اس طرف رخ کر رہا ہے کوئی اس طرف رخ کر رہا ہے کیونکہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے سب کے سب تو ان کی نماز ہو رہی ہے اور جو بالکل عین کعبہ کے اندر موجود ہے اور جو جس کو چار دیواری کی عمارت نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل عین اس کی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اگر اس نے اس کی طرف رخ نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو یوں سمجھے کہ ایک شخص کو کعبہ نظر آ رہا ہے وہ مزید حرام شریف میں موجود ہے کعبہ کی چار دیواری اس کے سامنے اس نے بجائے اس طرف رخ کرنے کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو بعض لوگ اگر ہیں کہ اس طرف رخ کی طرف بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن چونکہ اس کو کعبہ تو نظر آ رہا ہے تو اس نے کعبہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی اس میں پھر وہ مسئلہ تو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر کعبے کی سمجھ کا پتہ نہ چلے کہ کس رخ پر کعبہ ہے کس سمت میں کعبہ ہے کس جہت میں کعبہ ہے تو اس وقت کیا کریں گے تحری کریں گے سوچو بچار کر کے ایک طرف دل جم جائے کہ ہاں اس طرف کعبہ ہوگا دوسری طرف دوسری طرف رخ کر کے نماز بندہ پڑھ لے نماز اس کی ہو جائے گا اگر کہ اس نے کعبہ کی طرف رخنا کیا لیکن چونکہ تحری کر کے نماز پڑھی نماز اس کی ہو جائے گی وقت چوتھی شرط کیا ہے اس کا بیان ہو چکا اذان کے بیان میں وقت کا بیان ہو چکا پانچویں شرط کیا ہے اصح یہ ہے کہ نفل و سنت و تراوی میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے کون کون سی نمازیں بتا رہے ہیں نفل سنت تراوی اس میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے یعنی آپ چار رکع سنت پڑھنے زور کے تو آپ کیا نیت کریں گے مطلق نیت کی میں نے چار رکع نماز اللہ اکبر ہو جائے گی نماز مطلق نیت بغیر کسی قید کے کی. مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے بغیر کسی قیص کے دور اسی طرح تراوی پڑھنے ہیں. نیت کی میں نے دو کا نماز اللہ اکبر نماز ہو جائے مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت یا قیام الیہ یعنی رات کی نماز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام الیہ رات کی نماز اور باقی سنتوں میں سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ و کی مطابعت کی نیت کرے اس یہ کی احتیاط کیوں فرما رہے ہیں اس لیے کہ بعض مشائق ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک نماز نہیں ہوگی تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ سنتوں میں بھی اس طرح کی نیت کر ہیں اب اس طرح بھی پڑھ رہا ہے اور تراوی میں کیا نیت کرے کہ نیت کے میں نے دو رکھا نماز تراویح ٹھیک ہے تو نماز ہو جائے گی ان بزرگوں کے نزدیک بھی ہو جائے گی اور اسی طرح اگر دیگر سنتیں تو اس میں صرف یہ نیت کر لے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت کافی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت نیت کی میں نے چھ رکعت نماز سنت نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کتنی نیت کافی ہو جائے تراوی میں تراوی کہہ لے اور دیگر سنتوں میں کیا کہہ سنت نفل میں نفل کہہ لے تاکہ ان بزرگوں کے نزدیک بھی نماز درست ہو جائے بہت اہم مسئلہ ہے یہ نماز کی مختلف صورتیں بعض نمازیں سنت ہے بعض نفلیں بعض فرض ہے اور بعض واجب ہے ٹھیک ہے نا تو سنت نفل کا تو بیان کر دیا کہ اس میں نیت کس طرح کریں گے اب رہے گی کون سی نماز فرض اور واجب اس میں کس طرح نیت کریں گے سن لیجیے فرض فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے نیت کی رکعات میں نے چار رکعت نماز اگر دور میں اس طرح فرض کے لیے نیت کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض کیا کہنا پڑے گا ایک کہنے کی مطلب وہ زبان سے ضرورت نہیں ہے دل میں یہ نیت کافی ہے زبان سے کہنا مستحب ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض یا اگر فجر کی پڑھا تو کیا کرے گا نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرض نیت کی میں نے جمعے کی پڑھا نیت کی میں نے دو رکھا نماز فرض تو اس میں فرض کی نیت بھی ہونا ضروری ہے مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت یہاں کافی نہیں ہے اگر مطلق نیت کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو نماز کی فرضیت کا اس کو علم ہی نہ ہو مثلا پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے مگر ان کی فرضیت اس کے علم میں نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس پر ان تمام نمازوں کی خزا فرض ہے اس کی نماز ہی نہیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی اس کو اچھا لیکن ایک صورت ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھاتا ہے وہی وہ میں پڑھتا ہوں تو یہ نماز اس کی ہو جائے گی یہ نیت کر لے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے نا وہی میری نماز اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر یہ کی صورت میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ وہ فرض نماز کے فرض ہونے کا اس کو علم نہیں ہے انکار نہیں کیا نماز کی فرض کا لیکن اس کو پتا نہیں بیچارے کو کہ نماز فرض ہے انکار نہیں کیا اور اگر جانتا ہو کہ نماز تو فرض ہے مگر فرض کو غیر فرض سے متمیز نہ کیا یعنی فرض کے اسلامات جو نفل پڑے جو سنتیں پڑھی اس میں کوئی اس نے امتیاز نہ رکھا سب میں ایک ہی طرح کی نیت کی تو دو صورت ہے اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے اب جیسے جہر کی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعت جو سننا ہے اس میں کیا کی اس نے نیت نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض سننا میں فرض کی نیت کی جب فرض پڑا اس میں بھی نیت یہ میں نے نیت کی میں نے چار رکعت نماز جب سنتیں پڑھ رہا ہے اس کے بعد اس نیت ہی کر رہا ہے تو ہر دفعہ نیت کیا کر رہا ہے وہ فرض ہی کی کر رہا ہے تو اس نے فرض کو غیر فرض سے ممتاز نہیں کیا نا سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا تو سب میں فرض کی نیت کی تو نماز اس کی ہو جائے گی نماز تو ہو جائے, جائے گی نا جس جیسے نیت کی اس نے نیت کی میں نے چار رکھ سنت پڑھنے لگا اور سنتوں میں نیت اس نے یہ کر دی کہ نیت کی میں نے چار رکھا نماز فرض اللہ اکبر ٹھیک ہے فرض اس کے ادا ہو گئے زور گئے بعد میں جو پڑھا وہ اس کے نہ پھر شمار ہو جائیں گے لیکن اگر جن فرضوں سے پیشتر سنتیں جیسے اثر کی نماز ہو گئی زور کی نماز ہو گئی عشاء کی نماز ہو گئی اور اس نے سنتیں میں بھی فرض ہی کی نیت کی اب امامت نہیں کر سکتا کیونکہ فرض تو پڑھ چکا فرض تو پڑھ چکا تو اب یہ اب جو نماز پڑھے گا فرض پڑھنے کے بعد تو یہ کیا نماز ہوگی نہ نماز ہوگی اور نفل نماز میں فرض نماز پڑھنے والوں کی اقتدا امامت نہیں کر سکتے کہ سنت بنیت فرض پڑھنے سے اس کا فرض ثابت ہو چکا مثلا زور کے پیشتر چار اکاط سنت بنیت فرض پڑھی تو اب فرض نماز میں امامت نہیں کر سکتا کہ یہ فرض پڑھ چکا ہے یہ پہلی صورت ہے دوسری صورت کیا تھی دوسری صورت یہ کہ نیت فرض کسی میں نہ کی ساری نمازوں میں مطلق نماز کی نی تھی نیت کی میں نے چار رکعت نماز نیت کی میں نے دو رکعت نماز نیت کی میں نے رکعت نماز سب میں مطلق نیت کر رہا کسی میں بھی فرض کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز فرض ادا نہیں ہوگی فرض اس پہ اس کے ذمے باقی رہا ہے اس کو دوبارہ فرض ادا کرنے ہوں گے فرض کی نیت کی ایک صورت کیا بتائی کہ فرض میں فرض کی نیت بھی شامل رکھے نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض دو رکعت نماز فرض فرض کی نیت بھی ہو ساتھ ساتھ فرض کی نیت میں یہ بھی ضروری ہے فرض میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس خاص نماز مثلاََ ظہر یا عصر کی نیت کرے کیا نیت کرے گا زہر یا عصر کی نیت کرے مثلاََ آج کی زہر یا فرض وقت کی نیت میں وقت کریں وقت کی نیت کرے مگر جمعے میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ وقت کی نماز کی نیت ہو جائے گی تو جمعہ میں یوں کہنا پڑے گا کہ جمعے کی دو زرکت نماز فرض پڑھ رہا ہوں ظہر کی نماز میں کیا کہے گا وہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض وقت ظہر یا یوں کہہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض آج کی ظہر ٹھیک ہے اس کی نماز کیا ہو جائے گی ہو جائے گی اور جمعے میں یوں نیت پہ لے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرد جمعہ کی ٹھیک جمعے کی خصوصیت نماز میں ضروری ہے نیت میں اچھا اولا یہ ہے یعنی مناسب یہ ہے بہتر یہ ہے اور یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے بہت ہی بہترین طریقہ ہے وہ جو ہم نے پیچھے مسئلہ نہیں پڑھا تھا کہ کسی نے یہ گمان کیا کہ وقت نہیں ہوا وہ نماز پڑھ لی اگرچہ کہ وقت ہو چکا تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو ایک مسئلہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ نیت اس طرح کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور کیا ہے اولا یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ آج کی فلاں نماز آج کی فلاں نماز اگرچہ وقت خارج ہو گیا ہو نماز ہو جائے گی خصوصا اس کے لیے جسے وقت خارج ہونے میں شک ہو تو یہ نیت کر لیں نیت کی میں نے چار رکعت نماز آج کی زہر نیت کی میں نے چار رکعت نماز آج کی عصر نیت کی میں نے چار رقع تین رکعت نماز آج کی مغرب نیت کی میں نے چار رقع نماز اشاع آج کی نیت کی میں نے دو رکعت نماز فضر آج کی اسے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وقت گزرنے کے بعد بھی اس نے نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی اگرچہ ٹھیک قدا ہوگی لیکن ہو جائے گی قدا کرنے کا گناہ بہرحال اگر اس نے بلا عذر صحیح کیا بغیر کسی وجہ کے اس نے ایسا کیا تو گناہ گاروں کا توبہ کرنی پڑے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وقت کا پتہ نہیں چلا مثلا ہم سفر کرنے مدنی قافلے میں ہمارا قافلہ یہاں باب المدینہ سے بذری ٹرین چلتے چلتے چلتے چلتے روڑی اسٹیشن پر پہنچ گیا اب ایسے وقت میں پہنچا کے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہ وقت زور کا ختم ہو گیا ہے ابھی یا ہے پتہ نہیں چل رہا وہاں کا وقت بھی نہیں پتا ہمیں کہ وقت ہے یا نہیں ہے نماز بھی پڑھنی ہے زور کی نماز نہیں پڑھی ابھی تک ہم تو کیا نیت کر لیں گے نیت کی میں نے چار دو رکعت نماز کیونکہ وہاں تو مسافر ہوں گے نا نیت کی میں نے دو رکعت نماز آج کی زور کی اگر وقت گزر گیا ہوگا تو یہ نماز کزا میں شمار ہو کر ہو جائے گی اور اگر اپنے ارادے سے ایسا کیا تھا یعنی بلا وج نماز قزا کی تھی تو گناہ گار بھی ہوگا آپ مدنی قافلے کے کا مسافر بنیں گے نا ان شاء اللہ تو قافلے سے واپس بھی آئیں گے ظاہر تو واپسی آپ مجھے سمجھ لیجیے کہ باب البدینہ میں داخل ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ کو اب پتہ نہیں چل رہا نماز کا وقت ختم ٹھیک ہے تو آپ نے فوراً نماز پڑھ لی اور نیت کیا کی میں نے آج کی زہر پڑھی اگر زہر کا وقت زہر کی نماز نہیں پڑھی پھر آپ گھر پر نقشہ دیکھا تو آپ نے نماز پڑھی تھی چار بج کر تیس منٹ پر گھر آ دیکھا تو نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا چار بج کر پینتیس منٹ پر نماز ہو جائے گی آپ نے پھر آپ نے وقت کے اندر شروع کی ہے پر اگر پھر فرق نماز کا وقت گزر بھی چکا تھا تو قضا تو ہو ہی جائے گی نا سے جو فرق تھا وہ ثابت ہو جائے گا یہ تھا نیت کا بیان اب چاہے واجب میں نیت کیا کرے واجب کی نیت کا یہ واجب اور نماز دیگر میں نیت نماز واجب میں واجب کی نیت کرے نماز واجب میں کس کی نیت کرے جیسے وہ بتر ہے نیت کی میں نے تین رکعات نماز بتر واجب کیا کہے گا نیت کی میں نے تین رقع نماز فطر واجب اتنا عیدین کی نماز واضح میں نیت کی میں نے دو رقع نماز عید الفطر واجب نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اور اسے معین بھی کرے یعنی وہ جو نماز پڑے اس کو معین کرے جیسے عید کی نماز ہے تو عید کی نماز کا کہے گا مثلا نماز عید الفطر یہ معین ہو گئی نماز عید الاضحیٰ یا نظر اگر مانیے تو نماز نظر اور اگر طواف کیا ہے تو طواف کے بعد جو دو نفل ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہی ہوتے ہیں نماز باد طواف یا نفل پڑھ رہا تھا اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قزا بھی واجب ہو جائے گی تو ان سب میں کیا کرنا پڑے گا نیت کو اس طرح متعین کرنا پڑے گا جو ہی سجدہ تلاوت میں بھی نیت تعین ضروری ہے سجدہ تلاوت کرے گا تو ان کیا کرے گا سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ کرے گا کہ میں یہ جو سجدہ کر رہا ہوں یہ سجدہ تلاوت کا ہے مگر جب کہ نماز میں فوراً ادا کیا جائے اور سجدہ صاحب اگر نماز میں ہو جائے در مختار میں لکھا ہے کہ اس میں نیت تعین ضروری نہیں یعنی اس میں سجدہ صاحب میں یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں سجدہ صاحب کر رہا ہوں ضروری نہیں لیکن نحر الفائق حرالفاحق شرح قندق میں ضروری سمجھی ان بزرگوں نے لکھا کہ ضروری ہے اور یہی ظاہر تر ہے قدر الشریحہ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے ظاہر بھی ہی ہے تو سجدہ صاحب میں بھی نیت یہ کرے کہ میں سجدہ صاحب کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور نظریں متعدد ہوں بہت ساری نظریں اسے ماننی ہیں تو ان میں ہر ایک کی الگ الگ, الگ تعین درکار ہے سب کی الگ الگ تعین کرے گی یہ فلان نظر کی یہ فلان نظر, فلان نظر اور وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے کہ نیت کی میں نے تین رقع نماز وطر اگرچہ اس کے ساتھ نیتیں وجوب نہ کرے کیونکہ وطر کی نماز تو ہے باجی ہاں واجب نیت میں واجب کو بھی شامل کر لینا یہ کیا ہے اولا ہے البتہ نیت عدم وجوب ہے تو کافی دور ہے اگر اس کی نیت ہی ہے کہ فطر کی نماز کا واجب ادا ہی نہیں کر رہا تو پھر تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس لیے اولا یہ ہے کہ نماز میں نیت جب فطر کی نماز پڑھ تو واجب کی بھی نیت کو بھی شامل کر لے نیت کی میں نے تین رقع نماز وطر واجب نیت کی میں نے تین رقع نماز وطر واجب اچھا نیت میں دل اور زبان مختلف ہو اگر دل میں نماز چھوڑنے کی نیت کی مگر زبان سے کچھ نہ تھا تو وہ بدستور نماز میں ہے اتنا دل میں نیت یہ ہے کہ نیت پڑ... نماز پڑھ رہا ہوں فطر کی واجب اور دل میں دل میں تو یہ نیت ہے کہ زبان سے کچھ اور نکل گیا تو جو دل میں اس کا اعتبار ہوگا اس طرح دل میں نیت یہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں فرض اور زبان سے کچھ اور نکل گیا اثر نکل گیا ایشا نکل گیا تو جو دل میں ہے اس کا اعتبار ہوگا زور کے وقت میں اگر کسی نے زبان سے اثر کا لفظ کیا جائے لیکن اس کے دل میں کیا ہے زور کی نیت ہے تو اس کی زور کی نماز ہو جائے گی فرض نماز خزا ہو گئے تو اس میں تائقین نماز ضرور ہے قزا نماز میں کس طرح نیت کریں گے اس کا بیان ہو رہا ہے سنت نسل میں نیت کس طرح کریں گے اس کا بیان ہو چکا فرض میں نیت کیا کریں گے اس کا بیان ہو چکا میں نیت کیا کریں گے اس کا بیان ہو چکا ادھر نظر کی نماز یا نفل توڑ کر فاسد کرتے ہیں اس میں کیا نیت کریں گے سب گزر چکا اب نماز قضا ہو گئی فرض نماز اس میں کس طرح نیت کریں گے وہ سن لیجیے فرض قضا ہو گئے تو ان میں تعین اس کو متعین کرنا کیا ہے ضروری ہے مثلا فلاں دن کی فلا نماز ادا کر رہا ہوں پیر کے دن جو ظہر کی نماز میری قضا ہوئی اس کو میں ادا کر رہا ہوں اس طرح تعین کریں متلقن زور کا صرف اتنا کہا کہ زہر کی نماز قضا کر رہا ہوں یا متلقن نماز قضا کی نیت کی کہ نماز قضا کر رہا ہوں تو یہ نیت کافی نہیں نماز نہیں ہوگی ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں ہوں اور دن تاریخ بھی یاد نہیں ہے تو اب کیا کرے گا اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے ہر دفعہ نیت میں یوں کرے کہ جتنی بھی میرے ذمہ ظہر ہیں ان سب میں پہلی یا یوں کہہ کہ جتنی بھی میرے ذمہ ظہر ہیں ان سب میں آخری ہر نماز میں یہی نیت کرے گا کسی پر دس سال کی نمازیں کرنا ہے تو ہر سال نمازوں کے آپ کتنی بڑھ جائے گے تو اس کو دن اور وقت تو پتہ ہی نہیں چلے گا متعین کر ہی نہیں سکتا وہ بیچارہ تو اس کے لیے شریعت نے آسانی دی ہے کہ جب بھی وہ قدا کرے تو اس میں نیت یہ کر لیں کہ جتنی میرے ذمے فجر کی نماز ہے ان سب میں پہلی جتنی میرے ذمے زہر ہے ان سب میں پہلی جتنی میرے ذمے اثر ہے ان سب میں پہلی ہر دفعہ یہی نیت کرتا رہے تو یہ نمازیں اس کی ہو جائیں گی چھٹی شرط نماز جنازہ میں تقبیر تحریمہ کیا ہے رکن باقی نمازوں میں کیا ہے شرط نیت کرنے کے بعد جو تقبیر کہی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقبیر تحریمہ یہ جو ہم نیت جیسے اکثر جماعت کے اندر ہم جو ہے نا وہ باقی جلدی سے جماعت شامل ہو جاتے ہیں اور نیت جو ہے نا وہ ہمارے دل میں تو ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں زہور کی پڑھنے کے لیے اثر کی پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی نماز ہو جاتی ہے ہاں نیت اگر ہمارے دل میں جیسے ظہور کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں اور زبان سے اثر نکل گیا تو چونکہ ہمارے دل میں نیت کس کی ہے ظہور کی تو نماز زہر کی ہو جائے گی مدید دیت مدید. کا تعلق دل سے جو دل میں اس کا اعتبار ہوگا زبان سے اگر آپ جو کہہ رہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہا ہی نہیں زبان سے کہنا ضروری بھی نہیں زبان سے کہنا کیا ہے مستحب ہے ایسا پھیلے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بعد میں نے اس کو مستحب جانا ایسا مستحب کام ہے کہ یہ سب کرتے رکن اور شرط میں کیا رکن اور شر میں یہ فرق ہے کہ رکن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے اور شر جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے پہلے ہوتی ہے جیسے کہ تہارت یہ کیا ہے نماز کے لیے تو اس کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اگر دوران نماز وہ وضو کرنے جا رہا ہے کیونکہ نماز تھوڑی ہوتی ہے دوران نماز غسل کر رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ فرق ہے باقی ہے دونوں ایک ہی چیز ایک اعتباری فرق بتایا گیا ہے سردہ شکر میں کیا نیت کرے سردہ شکر میں یہ نیت کرے سردائے شکر میں وہی تسبیح پڑے گا جو دیگر سردوں میں تسبیح پڑی جاتی ہے سلو الحبی ضروری ارشاد فرمائے کہ جمعہ کی نماز جمعہ کے جو فرض ہیں ان کے علاوہ جو سنت ہیں اور, اور نوافل ادا کرتے ہیں اس میں بھی جمعہ کے نا نہیں سنتوں میں ہم نے سن لیا نا کہ اس میں مطلقن سنت کی نیت کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ میں نماز ادا کر رہا ہوں کہ حضور کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اتباع تو اس میں اگر اس نے نیت یہ کی نا کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت تو اس کی سنت ادا ہو جائے گا ہاں بہتر یہ کہ یوں بھی کہہ لے کہ نیت کی اگر چار رکعت جو سنت فرض سے پہلے جمعہ میں اس میں یہ نیت کر لے نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت قبل جمعہ اور بعد میں یوں کہہ لے فرض کے بعد والی میں کہ نیت کی میں نے چار آگاہ سنت بعد جمعہ جو بھی صحیح ہے اور یہ عموماً جو حضرب ہوتے ہیں ان کی زبان سے اکثر یہ نکلتا ہے سنت رسول اللہ کی ہاں تو کیا ہار ہے سنت رسول اللہ کی سنت کا جب لفظ بولا جائے گا تو ذہن میں کیا آ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ کہتے ہیں کہ چار رکھا سنت سنت رسول اللہ کے اللہ کے شریف کوئی یہ کہنا کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعب شریف کی طرف نیت میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے نیت میں چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے جن چیزوں کا ہونا ضروری تھا اس کا بیان کر دیا گیا باقی یہ چیزیں مستحب ہیں بہتر ہے اگر اصل سے قبل چار سنتیں نے ادا کرنی ہے اور وہ ازا عمری کی نیت کرتا ہے اس نے سنت کا ذہن میں آ کے اللہ کہہ دیا نیت بھانتی اس کے دل میں خیال خیالات میں اثر کی مجھے قضاء پڑھنی کی یا ظہر کی قدا جو چاہتا ہے تو اب اس حالت میں وہ نماز سے جو نماز شروع کر چکا اس اسی کو پورا کرے فلو قصر کی نماز میں قصر ضروری ہے ضروری نہیں ہے سنت موقعہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں مطلق سنت کی نیت کافی ہے حضور یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیت زبان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو اچھ عموماً عوام سب کہتے ہیں یہ بھی بدعت حسنا بدت ایسی بدت حسن ہے کہ اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے سب اس میں مبتلا ہیں اس بد احسنہ میں کوئی مسجد ایسی خالی میں جس میں محراب ہو اس بدعت اسنا میں بھی سب مبتلا ہیں بدعت کی تعریف سن لی دیا بدعت مضمومہ و قبیحہ یعنی جس چیز کی مذمت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں مضموم اور قبیح جس چیز کو برا کہا جائے تو وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف اور مزاحم ہو جو کسی سنت کے خلاف ہو وہ مزاحم کسی سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ بدت مکرو ہے وہ بدت حرام ہے کوئی ایسا کام جو کسی سنت سے ٹکرائے یا اس سنت کے مخالف ہو اس کو کیا کہ دیں گے بدعت مضموم بدعت قبیحہ اور جو نہ کسی سنت سے ٹکرائے نہ اس کے مخالف ہو تو وہ بدعت کیا ہے جائید پھر اس کے مختلف صورت ہے اور مطلق بدعت تو مستحب بھی ہوتی ہے جیسے کہ یہی مہراب والی نیت والی ابھی جو ہم نے سنی بلکہ بات سنتیں بھی ہوتی ہے جیسے کہ की کی جماعت سے متعلق فاروق اعظم نے فرمایا ابھی آگے آ رہا ہے اسی میں اور بات کیا ہوتی ہے بدعت واجب ہوتی ہے قرآن پاک پر اعراب لگانا اور اگر اعراب نہیں لگا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو قرآن پاک پر قرآن پاک میں تو نقطے بھی نہیں تھے اعراف بھی نہیں تھے رکو بھی نہیں لگے ہوئے تھے پاروں کی تقسیم بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ سب بعد واجب کے ذمن میں آتی ہے اگر نہیں کریں گے تو لوگ پڑھ کے نہیں سکیں گے جو اہل زبان ہے وہ تو پڑھ کے لیکن ہم جیسے لوگ کیسے پڑھیں گے اس طرح مدارس کا قیام واجب کے ذمر میں آئے گا اگر اس کو قائم نہیں رکھیں گے تو دین کا نظام کیسے پھیلے گا ہے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علم ایسے مدارس کہاں پہ ایسے جامعات کہاں تھے دارال کچھ بھی نہیں تھا اس طرح مساجد بنانے کا رواج کچھ بھی نہیں تھا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراوی کی نسبت فرمایا نعمت البی یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے وہ آپ نے فیضان رمضان پڑھی ہے اس میں تراوی کا باب ہے تراوی کا باب بمشکل پندرہ سے بیس صفحات بہت زیادہ پندرہ سے بیس صفحات تراوی کا بیان ہے فیضان رمضان میں فیضان طراوی کے عنوان تھے اس کو آپ پڑھ لیں اس میں امیر الدت مدعا ذیل علی نے اسی بدعت کی بحث کی ہے اور سبز غمت کی تاریخ بھی بیان کی ہے اور بدعت کی بارہ مثالیں بھی دی ہیں اور پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدت گمراہی ہے ہر بدت کیا ہے گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے بدعت آگ میں لے جانے والی جانب میں لے جانے والی تو امیر رسندہ نے اس اعتراض کا جواب بھی اس میں دیا ہے کہ وہ بدت جو گمراہی ہے اور وہ بدعت جو آگ میں لے جانے والی ہے اس سے مراد کون سی بدت ہے بدعت ہے و ببیحہ شیخ عبداللہ محدود دہلی کے حوالے سے آپ نے اس میں تفصیل لکھی ہے اس میں حوالے بھی دیے تھے فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جد میں فلاں فلاں صفحے میں فلاں فلاں مکتبی کی چھپی تھی وہ بہترین اصول امیر بیان کر پھر بارہ مثالیں جو دی ہیں اسے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا سب اس میں مقتلع ہے ایک یہی مثال میرا آبادی پھر تراوی کی جماعت ہر جگہ ہو رہی ہے فاروق اعظم نے اس کو کیا فرمایا بز فرمایا ٹھیک ہے نا اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں پرانے پاک کی تقسیم کی مثالیں ایک کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا یہ کیا ہے یہ بھی تو بدت ہے ایمان مفصل ایمان مجبر کیا ہے یہ بھی بیدت ہے لیکن ساری ساری عبدت کیا ہے بدت ہے اس اتنا اور بھی سنت نے اس میں مثالیں قائم فرمائی اس طرح سے پہلے دھرو شریف پڑھنا اس کی اصل تو, تو سنت سے ثابت ہے ان حالاں کے تراویح کیا ہے سنت سے موقع دا ہے جس کی عمر کیا ہے؟ یعنی جس کا جس بات کا ثبوت اصل اس کام کی اصل کس سے ثابت ہے شریعت مطالع ثابت ہے خود سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویتا تھا فرمائیے تو جو کام سرکار نے ثابت ہو گیا تو جو سرکار نے کیا وہ شریعت شریعت ہے تو یہ بدعت قبیہ کیسے ہو سکتی ہے بدعت قبیہ تو نہیں ہو سکتی نا لیکن وہ کیا ہے فاروق اعظم نے اس کی جماعت کے کی متعلق کیا فرمایا کہ بدعت بیدت حسانہ. جو باز بخاری شریف سرکار کے زمانے میں کہاں تھی؟ تاب... تابین کے زمانے میں بھی نہیں تھی امام بخاری تو بہت بعد میں آئے امام بخاری کا جو عرصہ ہے وہ ہے دو ڈھائی سو سے تین سو کے لگ بھگ اس درمیان میں اور کسی اسی چن میں آپ نے بخاری شریف کو مرتب کیا اس وقت صرف لکھا اس کا در تو بہت بعد میں جا کر جاری ہوا ہے نا تو یہ تو بہت بڑی بدت ہے اس طرح اور بھی کئی سارے کام ہے یہ بدل ہے ختم بخاری شریف اسی بھی بعد میں ہوا ہے بخاری خرید کا ختم ہوتا ہے چلو الحبیب میٹھے میٹھے اتنا ہی بھائی مدنی مقصد کیا ہے